اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه وهفقه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره علیہ ملاغ شہ یاسون اللہ اللہ, ما امرهم ما اللہ رب العزت نے صورت الفرقان کے اندر نیک لوگوں کا ذکر کیا ہے نیک بھی وہ جو اللہ کے ولی ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولدی نہ بیتو ن علی عباد الرحمن وہ ہیں جن کی راتیں ساری بستروں پہ نہیں گزرتیں بلکہ تحجد کی نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں یعنی کس قدر وہ نیک ہوں گے جنہوں نے کبھی تحجد کی نماز بھی نہیں چھوڑی اتنے نیک ہونے کے باوجود ان کے دلوں کے اندر کوئی غرور اور تکبر نہیں کہ بس ہم تو نیک ہیں نہیں تعجد کی نماز پڑھتے ہوئے رو رو کر اللہ سے دعا کیا کرتے رب نصریف انا عذاب جہنم ان عذاب کان کراما شہیدوں کے اندر یہی ان کی دعائیں ہوتی ہیں کہ ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا یعنی تجدید کی نماز پڑھتے ہوئے پھر بھی یہی خوف اور ڈر ہے اللہ کے عذابات ہمارے پاس تو صرف فرضی نمازیں ہیں پھر بھی ہمارے دلوں کے اندر وہ ڈر نہیں راج ہونا چاہیے تھا میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر بڑا لمبا تعجد کا قیام کیا کرتے تھے لیکن نبی کریم علیہ السلاط وسلام ایک دفعہ مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے ایک کاری گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے وہ سورہ مزمل پڑھ رہا تھا جب نبی علیہ السلط نے اس کو سنا تو وہ یہ پڑھ رہا تھا انا لدینا ان کالم و جحیمہ کام اندا غصہ تمادہ علیما میرے محبوب جو آپ کی نہیں مانتے آپ ان کی پرواہ نہ کریں ان کو تھوڑی دیر مول دیجئے ہمارے پاس ان کے لیے جہنم کی آگ ہے اور جہنم کی بیڑی ہیں اور گلے میں اٹک جانے والا کھانا بھی ہے صحابہ بیان کرتے ہیں ہمارے محبوب نے جب یہ آیات سنی فسائی کا نبی نبی اسلام سنتے ہی ادھر بیہوش ہو گئے بے ہوشی تاری ہو گئی جہنم کا ذکر آیا سیدنا انس فرماتے ہیں سید الباری میں آتا ہے کہ کان اکثر دعائ نبی, نبی کریم علیہ سلاۃ وسلام کی جتنی بھی دعائیں ہیں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ جو آپ دعا کیا کرتے تھے وہ یہ کیا کرتے تھے ربنا آتی فی الدنیا حسنہ وفی آخر آتی ہسانہ تم النار یہ آپ دعا کیا کرتے تھے اللہ دنیا آخرت میری بہتر بنا دے اللہ اپنے محبوب پیغمبر کو جہنم کی آگ سے بچا لے یہ ہمارے محبوب کی کیفیت ہے جنہوں نے جنت کا افتتاح کرانا ہے ان کی یہ کیفیت کہ جہنم کے عذاب سے ڈرا کرتے تھے آپ نے تو جنت کا افتتاح کروانا ہے آپ کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں جا سکتا آپ تو وہ ہستی ہے جن کے بارے میں مسلمہ بات ہے لن تمسا ننارو من رانی آقا فرماتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیے اللہ نے اس کے جسم کو جنم کی آگ پہ ویسے ہی آرام کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود ڈر رہے ہیں, سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہمارے محبوب نے یہ دعا ہمیں اس طرح سکھائی کہ نماز میں یہ دعا ضرور پڑا کرو اس طرح سکھائی جس طرح ہمیں قرآن کی سورت سکھایا کرتے تھے وہ کونسی دعا اللہم اینی اعوذ بکا من عذاب القبر وعوذ بکا من عذاب جہنم اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم کے عذاب سے یہ صحابہ اکرام کو سکھائی جارہے ہیں اللہ رب العزت ہمیں یہی دعوت دے رہے یا ایوہ الذین آمنو قو انفسکم باہلیکم نارا او ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو اگ وہ ہے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے اس کو لوگوں سے بھڑکایا جائے گا آج بھی اس کو بھڑکایا جا رہا ہے آج پتھروں سے بھڑکایا جا رہا ہے پتھر اس کا ایندھن ہے ایک سے آپ بھی روتا ہوا اٹھا قرص کرتا ہے آقا کیا وہ جہنم کے پتھر دنیا جیسے آپ فرماتے ہیں نہیں نہیں ان کی مثال دنیا کے پتھروں سے نہیں دی جا سکتی وہ اتنے سخت پتھر ہے اگر جہنم کے کسی ایک پتھر کو نکال کے اللہ رب العزت دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پہ رکھ دے جب اس پتھر کو سب سے بڑے پہاڑ پہ رکھا جائے گا لذا بت مینہا وہ پورا پہاڑ پگھل کے پانی بن جائے گا اس پتھر سے پگل کے پانی باندھ جائے گا خطب ہو جائے گا اتنے زہریلے پتھر ہے اور اس جہنم سے اللہ نے وعدہ کیے ہے لا ہم لا انا جہنما من الجمائن بہت بڑی جہنم ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس سے وعدہ کیے ہے کہ اس کو قیامت والے دن جنوں اور انسانوں سے بھرنا ہے جنوں اور انسانوں سے بھرا جائے گا بہت بڑی جہنم ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے نا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یوتا تا بھی جہنم یو ملکیا لہا سب الف الفاظ کیا مت والے دن جب اللہ کی عدالت لگے گی اس جہنم کو اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا کیا, کیا ہوگی لہٰ سب الف الفاظ اس کو ستر ہزار زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوگا ستر ہزار زنجیریں ہوں گی ماں کلی من الفا مالا کن ہر زنجیر کے ساتھ ستر ہزار فرشتے چمٹے ہوں گے وہ مصار فرشتے اپنی طاقت کے ساتھ اس کو کھینچ کے لا رہے ہوں گے جتنی بڑی جنم ہے سیدنا ابو ریرا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو صحیح مسلم میں آتا ہے ایک دفعہ ہم اپنے محبوب پیغمبر کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اس سب نا اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی ایک زوردار دھماکہ ہوا ہم پریشان ہو گئے کس طرح کی آواز پہلے تو نہیں سنی ہم نے اپنے محبوب کی طرف دیکھا تو آپ پریشان آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں کر رہے آپ پوچھتے ہو میرے ساتھی ہو اتد رو نما دا کیا تم جانتے ہو یہ آواز کہاں سے آئی ہے رس کرتے آکا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے آپ جس کے پاس وہی آتی ہے آپ جانتے ہم نہیں جانتے نبی کریم علی سلاسلام فرماتے ساتھیوں ہاضا ہڈرفی جہنما منظو سبرین خریفہ یہ <سؤال> ایک بہت بڑا پتھر تھا اتنا بڑا پتھر تھا اگر دس اونٹنیوں کو ایک جگہ کھڑا کیا جائے جتنی جگہ دس اونٹنی لیتی ہے اتنی جگہ لینے والا ایک پتھر تھا اس کو آج سے ستر سال پہلے جہنم کے کنارے سے جہنم میں پھینکا گیا تھا آج اس کو ستر سال ہو گئے سفر کرتا رہے کرتا رہے اللہ کاری آج اس پتھر کو گرائے ہوئے ستر سال گزر چکے ہیں ستر سال کے بعد آج وہ جا کے جہنم کی طے کو لگائے ہیں جس کی وجہ سے اتنا بڑا دھماکہ ہوا ہے اتنی بڑی جہنم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو انسانوں سے بھرنا ہے ایک ہے ایک صحابی سنتا یہ داستان سنتے ہی ادھر بے ہوش ہو گیا صابا کہتے اس کے بعد وہ بے ہوشی کا مریض بن گیا تھا گلی میں چلتے چلتے اس کو دورہ پڑ جاتا گھر میں بیٹھ گیا نبی علیہ السلط اسلام کو خبر ہوئی آپ اس کے گھر میں پہنچے آپ کو دیکھتے ہی وہ جلدی سے اپنی چار سے اٹھا محبوب پیغمبر کے سینے سے چمٹ گیا نبی علی سلاط وسلام سے سینے سے چمٹ گئے کہتے آکا دعا کرو اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے اور رو رہے نبی علی سلاسلام نے جب اس کو چھوڑا صحابہ کہتے فخر میتا پھر اس کو دورہ پڑا اور زمین پہ گرا اور موقع پہ فوت ہو گیا نبی کریم علیہ سلاۃ وسلام فرماتے ہیں اپنے ساتھی کے کفن دفن کا انتظام کرو لکھدو نارے کابی دہ میں نے دیکھا ہے جہنم کے ڈر نے اس کے کلیجے کو پھاڑ دیے اس کا کلیجہ پھٹ گیا ہے جہنم کے ڈر سے اور ساتھیوں اللہ رب العزت نے مجھے بتایا ہے اللہ رب العزت نے اس کے ڈرنے کی وجہ سے اس کو جہنم سے آزاد کر دیے <coughs> یہ صحابہ کرام ہیں جو اتنے ڈرا کرتے تھے جن کو جنت کی بشارتیں ملی ہوئی تھی ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں میرے محترم بھائیو ہمارے صحابہ کرام کی یہی کبھی ہوا کرتی تھی غلام اسلم بتاتا ہے عمر فروخ رضی اللہ تعالیٰ خلیفت المسلم رات کے وقت پیرا دے رہے مدینے کا واپس آئے توجود کی نماز شروع کر دے. چراغ جل رہا ہے کی نماز پڑھتے پڑھتے جہنم کی آیات آ گئی بار بار پڑھ رہے اور بار بار رو رہے بار بار پڑھ رہے اور رو رہے کیسے ساری رات ہی روتے رہے حتیٰ کہ کافی دیر کے بعد نماز سے فارغ ہوئے چراغ جل رہا تھا اپنے ہاتھ کو چراغ کے قریب کرنے لگے عمر اس آگ کو برداشت کرو اگر اس کو برداشت نہیں کر سکتے جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے دیے کے قریب کرتے ہیں دیے کی معمولی سی آگ نے ہاتھ کو جلانا شروع کیے ہیں امیر المرین ڈھائی بار کے رو پڑے روتے ہوئے کہتے ہیں اللہ ہم سے تو یہ دنیا کی آگ معمولی برداشت نہیں ہوتی ہم جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے یہ صحابہ اکرام کی قبیت ہے ان کی راتیں ایسے گزرا کرتی تھی منصور بال معتمر بہت بڑے محدث گزرے ہیں صحابہ کے شاگرد ہیں جوانی کے ایام میں محدث بنے لوگوں کو حدیثوں کا درس دیا کرتے تھے فوت ہو گئے جوانی میں ہی فوت ہو گئے جب اس کے شاگرد ان کے شاگرد گھر میں بڑے چار پائی اٹھانے کے لیے جنازہ تیار ہے जब चार पाई उठी मंसूर बिन मोहतमर मुहदस की चार पाई जब उठी है जानते हो ना जवान बेटे की चार पाई घर से उठे माओं की क्या कहवियत होती है इस मुहदस की मां की भी चीख निकली और चीखते चिल्लाते हुए रोते हुए आवाज देती है कहती है वाह कुतैला जहन्नामा वाह कुतैला जहन्नामा ماں قتل تھا لب خوف اللہ جہنم ہو لوگو یہ دیکھو یہ جہنم کا مقتول جا رہا ہے یہ جہنم کا مقتول جا رہا ہے میرے بیٹے کو کسی بیماری نے نہیں مارا میرا بیٹا تندرست تھا میرا بیٹا جواری کے اندر کیوں کر مرتا لکاد اللہ خو ن کا بھی ماں کہتی ہے لوگوں میرے بیٹے کو جہنم کے ڈر نے مار دیا ہے جہنم کے ڈر نے مار دیے ہے میرا بیٹا جب تو اجت کی نماز پڑھتا تھا جب جہنم کی آیات آتی تھی زاروں کے تار رو دیتا تھا آج میرے بیٹے کو جہنم کے ڈر نے مار دیا یہ محدثین کی کیویت ہے ہم تو اپنے کاروباروں میں مگن ہیں ہمیں کیا لگے لیکن میرے محترم بھائیوں اس کو یاد رکھا کرو یہ چیز بھلا والی نہیں ہے محبوب پیغمبر نے فرمایا ممبر پہ کھڑے ہوئے آپ فرماتے ہو میرے ساتھی لا تن سب ازیمت دو بڑی چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھا کرو ان کو نہ بھولا کرو پوچھا کہ وہ کون سی ہے کھا الجنت بنار ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے دونوں کو ہر مقبول یاد رکھا کرو جہنم کی آگ بڑی سگد ہے آقا فرماتے ہیں نارکم آدہی جز ام من سبین جز ام من ناری جہنم یہ جو تمہاری جو دنیا کی آگ ہے نا یہ جہنم کی آگ کا سترمہ حصہ ہے جہنم کی آگ انتر درجے اس سے زیادہ سکت ہے صحابہ کہتے ہیں واللہ کی انکانت لکافیتا آقا اگر اللہ نے عذاب دینا تھا تو عذاب کے لیے تو دنیا کی آگ ہی کافی تھی کہا نہیں نہیں جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ سے تشبی نہ دیا کرو جہنم کی آگ بڑی سخت ہے لو اناری لامو فی ہا اگر جہنمیوں کو اللہ کبھی جہنم سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دے نا آقا فرماتے ہیں سارے جہنمی دنیا کی آگ میں آتے ہی آرام کی نیند سو جائیں گے ان کو سکون مل جائے گا نیند آ جائے گی وہ آگ اتنی سخت ہے اتنی سخت آکا فرماتے ہیں دنیا کی آگ کو اللہ رب العزت نے ایک دفعہ گرم کیا ہے اور جہنلم کی آگ کو اللہ رب العزت نے ستر دفعہ گرم کیا ہے اس کو ستر دفعہ گرم کیا گیا اس کو ایک دفعہ آکا فرماتے ہیں جب دنیا کی آگ کو اللہ رب العزت نے ایک دفعہ گرم کیا اس کے اندر شدت بہت زیادہ تھی بڑی سخت تھی پھر اللہ رب العزت نے اس دنیا کی آگ کو دو دفعہ سمندر میں ٹھنڈا کیا ہے دو دفعہ اس کو ٹھنڈا کیا گیا ہے لولا لما کا لما جافی من فات بہقی کے الفاظ ہیں کا فرماتے اگر اللہ رب العزت اس دنیا کی آگ کو دو دفعہ سمندر میں ٹھنڈا نہ کرتے تم نے اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھانا تھا بڑی سخت تھی کو رکھتے ہنڈیا رکھتے ہنڈیا کو یہ پگھلا کے پانی بنا دیتی یہ تو دنیا کی آگ ہے میرے محترم بھائیو اس جہنم کی آگ کو تو ستر دفعہ گرم کیا گیا ہے اور ٹھنڈا ایک دفعہ بھی نہیں کیا گیا اس کی کتنی شدت ہوگی کتنی شدت ہوگی آقا فرماتے ہیں اب تو اس کی شدت کا عالم یہ ہے لہ ان کدرا سکھ میں ابرا تین با لم تمن فلزی جمیا اگر اللہ رب العزت کبھی پوری دنیا کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لے پوری دنیا کو کو بہت بڑے دھماکوں کی ضرورت نہیں ہے آقا فرماتے اگر سوئی کے نکے کے برابر اگر اللہ جہنم سے دنیا کی طرف سوراخ کر دے پوری دنیا ہی تباہ ہو جائے گی پوری دنیا جل کے راک بن جائے گی اتنی سگد ہے دنیا کی آگ اگر جسم کو لگ جائے ایک دم جسم پھول جاتا ہے اس طرح جہنمی کو جب جہنم کے اندر ڈالا جائے گا نا اس کا بھی جسم ایک دم پھول جائے گا اتنا پھولے گا سیل بخاری کے الفاظ ہے نبی کریم علیہ تو سلام فرماتے ہیں ماں بئی نہ مصیرت و سلاستے میں جہنوی آدمی کا جسم ایک دم اتنا پھول جائے گا اگر اس کے ایک کندھے پہ تیز دوڑنے والے گھوڑے کو کھڑا کر دیا جائے اور وہ دوڑتا رہے دوڑتا رہے تین دن کے بعد وہ دوسرے کندھے تک پہنچے گا اتنا اس کا جسم پھول جائے گا دنیا کی آگ ہے نا ہڈی بے اثر نہیں کرتی ہڈی کے اندر برم نہیں آتا ہڈی نہیں پھولتی لیکن آقا فرماتے ہیں سی مسلم کی حدیث ہے زرسل کافری مسلو اوہ دن جب جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس کی ایک داڑ جو ہے اہد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی دھول پھول کے پہاڑ کے برابر بن جائے گی آگ اتنی سخت ہے اتنے سخت عذاب کے باوجود آقا فرماتے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اس عذاب کے ساتھ ساتھ اضافی عذاب دیا جائے گا اضافی عذاب بھی ان کو ملے گا کا فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو میں نے جہنم میں دیکھا ان کے سروں کو جہنم کے اندر کچلا جا رہا ہے جہنم کا پتھر ان کے سروں پہ مارا جا رہا ہے ان کے سروں کا قیمہ ہو جاتا ہے دوبارہ پھر پتھر اٹھایا جاتا ہے سر پھر صحیح سلامت بار بار یہی معاذرہ ہو رہا ہے آکا فرماتے میں نے پوچھا جیل جہنم کا آگ تو عذاب تو ویسے ہی بڑا سخت ہے ان کو یہ اذاب کیوں دیا جا رہا ہے آقا فرماتے مجھے بتایا گیا ہا ادین آکا یہ کوئی بیگانے نہیں ہے یہ آپ کے وہ امتی ہے جن کے سر اذان سن کے بھاری ہو جایا کرتے تھے جن کے لیے نماز پڑھنا بڑا مشکل تھا ہر کام دنیا کا آسان نماز پڑھنا مشکل تھا آ جن کے سروں کو ہلکا کیا جا رہا ہے جہنم کے اندر اتنا سخت ترین عذاب ہو رہا ہے. ہے کسی کو یقین میرے محبوب پیغمبر کے فرمان پہ آپ کے فرمان پہ اگر ہمارا یقین ہو تو سمر کیا جا سکتے ہیں کہ ہم خود اور ہماری اولادیں ہمارے کار والے کبھی نماز چھوڑ دیں نہیں, نہیں وہ یقین ہی نہیں رہا یہ تو اتنی مسلمہ بات ہے حقا فرماتے اللہ حب العزت جنتیوں کے سامنے جب جن جمعہ بازار لگا ہوگا نا جہنمیوں کی ویڈیو اللہ کر دے گا جنتی لوگ جہنمیوں کی ویڈیو دیکھیں گے پہچان جائیں گے کہ یہ تو میرے ساتھ کام کیا کرتا تھا ہم اکٹھے رہنے والے ایک محلے دار یہ جہنم کے اندر کیسے چلا گیا جہنم سے پھر سوال کریں گے جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے اللہ کا قرآن کہتا ہے فی جناتی تسال جنت میں نیم تو میں سوال کریں گے انل مجری مینا سال کا کمفی سکر مو تم تو ہی رہنے والے تھے اور مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والے تھے ہم جنت میں آگئے گئے تم جہنم میں کیسے چلے گئے تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے آئی ہے تو وہ کیا کہیں گے ہم کلیمانی پڑھتے تھے نہیں نہیں یہ نہیں کہیں گے حالانکہ جس نے کلمہ نہیں نہ پڑھا اس پہ تو نماز فرض ہی نہیں ہے نماز فرض اس پہ ہوتی ہے جو کلمہ پڑھتا ہے اب وہ جہنمی چیختے اور چلاتے ہوئے یہ نہیں کہیں گے ہم کلمہ نہیں پڑھتے تھے کیا کہیں گے لم نسلی <الْمُسَلِّن> ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے تم پکے نمازی ہم پکے بے نماز واللم <مُلْمِسْكِين> اور دوسرا ہم صدقہ و خیرات نہیں کرتے تھے خرج نہیں کیا کرتے تھے کہتے ہیں وَقُنَّا نَخُوزُ مَعَلْ خَائِزِينَ اُدھر تو سچی بات کریں گے نا اُدھر جھوٹ تو نہیں بولیں گے جہنم میں جلتے ہوئے کہیں گے کہیں گے ہم نے نمازیں کیا پڑھنی تھی ہم نے صدقہ و خیرات کیا کرنا تھا ہم تو نمازیوں اور صدقہ و خیرات کرنے والوں کا مزاق اڑایا کرتے تھے ہم ان کو باغل سمجھتے تھے۔ ہم ان کو انسان نہیں سمجھتے تھے مسجد میں جانے والے کو ہم انسان نہیں سمجھتے تھے بس بے نماز بننا اور نمازیوں کا مزاق اڑانا یہی چیز ہمیں جہنم میں لے آئی ہے اللہ رب العزت کو پھر ان ظالموں پہ اتنا غصہ آیا ہے اتنا غصہ اللہ رب العزت نے آگے اپنے قانون کا ذکر کیا ہے لوگوں یاد رکھو والے دن بڑی ہستیوں نے سفارش کرنی ہے انبیاء بھی سفارش کریں گے اولیاء بھی سفارش کریں گے شہادہ بھی سفارش کریں گے اللہ کے فرشتے بھی سفارش کریں گے زمین بھی سفارش کرے گی لیکن اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ ان کو کسی کی سفارش پیدا ہی نہیں دے گی آج تو شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے نا کہ ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنا لو وہ سب کی سفارش کر لے گا نہیں نہیں بے نماز آدمی محبوب پیغمبر کا سب سے بڑا گستاخ ہے سب سے بڑا گستاخ وہ ہے جو کلمہ پڑھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا اس سے بڑا کوئی گستاخ نہیں اس کو سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا میرے محبوب پیغمبر کو بڑا غصہ آیا ہے بے نماز پہ سی الخاری میں آتا ہے نا آقا فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے اپنے مسلے پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں اور پھر ان لوگوں کی طرف جاؤں جو ابھی تک اذان سن کے نہیں آئے ہر رکھا لے جا کے ان کو زندہ ہی آگ لگا دو حالانکہ یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نماز دیر سے پڑھا کرتے تھے مدینے کے اندر ایک بھی کلمہ پڑھنے والا بے نماز نہیں تھا اگرچہ منافع ہوتا تھا ہاں کئیوں کی عادت تھی نماز دیر سے پڑھتے تھے اتنا غصہ تو محبوب پیغمبر کو اس پہ آیا ہے نا جو نماز دیر سے پڑھتا ہے اور جو ہے ہی بے نماز جو نماز پڑھتا ہی نہیں اس پہ غصے کا عالم کیا ہوگا سب سے بڑا گستاخ اللہ کے محبوب پیغمبر کا وہ ہے جو کلمہ پڑھتا ہے نماز نہیں پڑھتا سب سے بڑا گستاخ وہ ہے آج گھر پڑے پڑے ہیں گھروں کے اندر بے نماز ہے باپ نمازی ہے تو بیوی بی بی بے نماز ہے ماں نماز نہیں پڑھ دی بیٹا نمازی ہے تو بیٹی بے نماز ہے اس گھر کے اندر سکون کیسے آئے گا دولت ہونے کے باوجود جھگڑے نہیں ختم ہوتے کیسے ختم ہو جس چھت کے نیچے بے نماز رہتا ہو اس گھر کے اندر اللہ کی طرف سے رامتے کیسے آئے گی سب سے بڑا تو وہ کرتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں محبوب پیغمبر جب دنیا چھوڑ رہے تھے نا دنیا سے جا رہے تھے جو آپ کی آخری وسیعت میں نے سنی ہے نا کان آخر کلام ہی آخری وسیعت, آپ یہی کہتے ہوئے جا رہے تھے as -salah, as -salah, -ma -ma میری امت کے لوگوں دیکھنا میرے جانے کے بعد نمازوں کا ضرور خیال رکھنا جانتے ہو نا نافرمان فرمان سے نافرمان فرمان بیٹا نافرمان فرمان اولاد پورا محلہ اور پورا گاؤں جانتا ہے کہ یہ اپنے باپ کا سب سے بڑا گستاخ اور نافرمان فرمان ہے لیکن اگر اس کا بوڑا باپ مرتے ہوئے کوئی آخری وسیعت کر جائے نا تو نافرمان فرمان سے نافرمان فرمان بیٹے کو بھی ترس آ جاتا ہے وہ اپنے باپ کی آخری وسیعت کو کبھی نہیں چھوڑتا آج کے مسلمانوں نے تو اپنے محبوب سے وہ بھی سلوک نہیں کیا جو گستاخ بیٹے کا اپنے باپ سے ہے اس سے بڑا کون گستاخ ہوگا اس لیے سب سے بڑی سزا ملے گی کیا سزا ملے گی آقا فرماتے ماں کارونا و فرون اس کو جہنم کے اس طبقے میں پھینکا جائے گا جس گڑے کے اندر فرون کو ڈالا جائے گا کلمہ پڑھنے والا بے نماز فرعن کے ساتھ جہنم کے اندر جلے گا اس لیے میرے محترم بھائی ان کو اضافی عذاب دیا جائے گا اور بھی کئی ہے نبی کریم علیہ سلاد وسلام فرماتے ہیں سب سے ہلکا آزاب سے ہی جس کے پاؤں کے نیچے دو جہنم کی چنگاریاں رکھی جائیں گی ایک ایک پاؤں کے نیچے جہنم کے ایک ایک گنگارے سی الباری کی دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ دو جوتے پہنائے جائیں گے یگلی منہ ما کما یگل المرجل اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح ہنڈیاں کھولتی ہیں اور وہ یہی کہے گا جتنا سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے نا اتنا کسی کو بھی نہیں مر رہا حالانکہ آقا فرماتے ہیں اس کو سب سے ہلکہ ترین عذاب دیا جائے گا صحیح مسلم کی روایت ہے نا مَا أَسْفَلَ مِنَ الْقَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ آقا فرماتے ہیں جس کی ازار جس کی تیبن جس کی شلوار تخنوں سے نیچے ہوگی نا اس کے پاؤں کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا اس کے پاؤں کو جہنم میں ضرور ڈالا جائے گا جس کی شلوار ٹکڑوں سے نیچے ہوگی ہے کسی کا محبوب پیغمبر کی بات پہ یقین آج کل تو مسجد میں آ کے بھی ہماری شلواریں نیچے ہوتی تکنوں سے اوپر کون رکھتا ہے حالانکہ محبوب پیغمبر کی ازار آدھی پنڈی پہ ہوا کرتی تھی ہم اپنے ٹکنے بھی ننگے نہیں کر سکتے میرے مخترم بھائیو بڑا سخت عذاب ہے آخری باتیں رض کرتا ہوں وقت کافی ہو رہا ہے اللہ رمولی فرماتے ہیں کلا نازی گم بد اللہ گم جلو را جہنمیوں کو جب جہنم کے اندر ڈالا جائے گا نا اللہ فرماتے ہیں جب ایک چمڑا جلے گا ہم اس کو پھر نیا چمڑا دے دیں گے پھر وہ جلے گا پھر نیا چمڑا چمڑا بدلتے رہیں گے لیک تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھتا رہے اس آیت کو پڑھ کے کافر مسلمان ہوئے ہیں اس آیت کو پڑھ کے ریسرچ کر کے یہودیوں نے اسلام کو قبول کیا ہے کہ قرآن مجید نے سچ کہا ہے اصل کے اندر بندے کی جلد کو تکلیف ہوتی ہے جلد ساری اتار لی جائے گوشت کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم سزا دینے کے لیے تکلیف دینے کے لیے اس کے چمڑے کو بار بار بدلتے رہیں گے میر المومنین عمر فروق رضی اللہ تعالی ممبر پہ کھڑے ایک دفعہ اس آیت کی بار بار تلاوت کر رہے تھے اور کہتے ہیں آئی نکاب کاب کدھر ہے کاب ہے بجمے کے اندر روتے ہوئے سیدنا کاب اٹھے کھاؤ کاب تم نے محبوب پیغمبر سے بڑی آیات کی تفسیر سیکھی ہے کیا اس مبارکہ کی آپ کو تفسیر آتی ہے کہ ایک دن کے اندر جہنمی کے چبڑے کو کتنی بار بدلا جائے گا سیدنا کعب کہتے ہیں یا میر المومنین ہاں میر المومنین جی ہاں میں نے محبوب پیغمبر سے سنا ہوا ہے کہا کیا سنا ہے کہا فی فی کل کو ستہ تھا آلہ مر جہنمی کے چمڑے کو جہنم کے اندر ایک دن میں چھ ہزار دفعہ بدلا جائے گا جہنم کے اندر اتنا سخت ترین عذاب دیا جائے گا تاکہ یہ عذاب چکھے جنتی لوگ جب جہنمیوں سے بات ختم کریں گے نا تو جہنمی پھر جنتوں کو آواز دیں گے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَنَادَا أَصْحَابُ اصحاب أَصْحَابَ الْجَنَّتِ اَنْ عَفِيزُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَا اَوْ بِمَّا رَزَاقَكُمُ اللَّهِ جہنبی کہیں گے او جنتیوں ترہ ترہ کے مشروب پیتے ہو ہمیں بھی اپنے مشروع بات میں سے ایک گلاس پانی کئی دے دو ہمیں تو جہنم کا عذاب دیا جاتے ہیں پانی مانگتے ہیں تو خالتی ہوئی پی پلائی جاتی ہے اور جنتیوں ٹھنڈے گلاس کا پانی دے دو جنتی آگے سے صاف جواب دیں گے اللہ کا قرآن کہتا ہے مسلمانوں اللہ کے قرآن پہ یقین کرو صحاب کرام کو رات کو کیوں نہیں نیند آیا کرتی تھی صحابہ کرام کا یقین تھا ہمارے دلوں کو وہ یقین ہی نہیں رہا ہمارا یقین تو شاید کافروں کے برابر بھی نہیں رہا اللہ کی قسم ہے کافروں کو محبوب پیغمبر کی زبان پہ بڑا یقین تھا وہ بھی کافر ہی تھا نا جو آپ کے اس شہر کے اندر لوگوں کو کہا کرتا تھا میرے بیٹے کی موت گھر میں نہیں آئے گی میرے بیٹے کو جنگل کا درندہ کھائے گا اس کو کھاؤ تجھے کس نے کہا ہے کہا جس کا جس کی ہم بات نہیں نہ مانتے اس محمد نے کہا ہے میرا دل تسلیم کرتا ہے اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی کافروں کو یقین تھا ہمیں یقین نہیں رہا ہمیں محبوب پیغمبر کی آیات ہمارے دل پہ اثر نہیں کر رہی جی آیا جہنمی لوگ جہنم کے دروگے کو آواز دیں گے اور کہیں گے یا مالکو یا مالکو جہنم کے دروگے کو آواز دیں گے یا مو جہنم کے دربان جہنم کے دربار نبی علیہ تو السلام فرماتے ہیں فلا یو جی بھم عاما جہنمی لوگ دربان کو آواز دیتے رہیں گے وہ جہنم کا دروگہ جو ہے وہ چالیس سال تک ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرے گا چالیس سال گزر جائیں گے چالیس سال کے بعد کہے گا کیا کہتے ہو کہیں گے یا مالکلی علی نارب یہ قرآن مجید کے الفاظ ہے وہ جہنم کے دربان وہ جہنم کے دروگے اللہ کے آگے ہماری سفارش کر دو کہ اللہ ہمیں موت ہی دے دے, موت ہی دے, دے. اس زندگی سے موت کا بھی ہے موت ہی ٹھیک ہے یہ زندگی ہمیں نہیں چاہیے وہ جہنم کا دربان کہے گا ان کو کو کیسی باتیں کرتے ہو موت کو تو اللہ نے ذبا کر دیا ہے اب تم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے پھر جہنمی لوگ اللہ کو آواز دیں گے ربنا ربنا, ربنا, ربنا کہتے رہیں گے نبی علی سلا تو السلام فرماتے ہیں فلا یو جی بہ ربا نا رب علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کا جتنا ہزاروں سال کا وقت ہے نا اتنے سال گزر جائیں گے اللہ ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرے گا آج تو موقع ہے نا آج تو وقت ہے میرے اور آپ کے پاس نبی کریم علیہ السلام اسلام کا فرمان ہے نا سیل بخاری کے اندر جب رات کا آخری حصہ رہ جاتا ہے نا اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے آ کے اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے اس وقت تو لمبی تان کے ہم سوئے رہتے ہیں لیکن جہنم ہی جہنم کے اندر پکاریں گے ہزاروں سال گزر جائیں گے اللہ توجہ نہیں کرے گا ہزاروں سال کے بعد پوچھے گا کیا کہتے ہو کہیں گے ربان ظالمون اللہ اب یقین آ گیا ہے الفاظ ہے اللہ ایک دفعہ جہنم سے نکال دے کبھی تیری نافرمانی فرمانی نہیں کریں گے اللہ رب العزت غصے میں آ جائے گا اللہ فرمائے گا کا لق سو فی ہا ولا ادھر زلیل ہوتے رہو ولا تک اور مجھ سے بات نہ کرو مجھ سے بات نہ کرو تم نے ہمیشہ ہمیشہ ادھر رہنا ہے تم ادھر سے کبھی نہیں نکالے جاؤ گے پھر جانوی لوگ جہنم کے اندر اتنا روئیں گے نبی کریم علیہ تو السلام فرماتے ہیں لوگوں ابکو ملخیت اللہ فی الم اللہ کے ڈر سے رویا کرو اگر رونا نہ نہ تو رونے والی اللہ کے آگے شکل ہی بنا لیا کرو کیونکہ کیوں یب النَّارِ سما یب يَبْكُونَ دما کیونکہ جہنمی لوگ جہنم کے اندر اتنا روئیں گے رو رو کے ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے پھر خون کے آنسو روئیں گے پھر خون ختم ہو جائے گا آنکھیں ختم ہو جائیں گی پھر اللہ ان کو نئی آنکھیں دے دے گا پھر روئیں گے روتے رہیں گے حتیٰ کہ آقا فرماتے اتنا روئیں گے ان کے آنسوں کے اندر اگر کوئی کشتییں چلانا چاہے تو آسانی سے کشتییں چلا سکے گا لیکن اس وقت کا رونا تو یوں ہی بیکار جائے گا نا آج کل کا رونا تو بڑا فیدے ماند ہے نا آقا فرماتے ہیں دو قسم کی آنکھیں ایسے ہیں جن کو اللہ جہنم کی آگ دکھائے گا بھی نہیں اینن بقت من خشیت اللہ ان میں سے ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کے ڈر سے رو پڑتی ہے <coughs> اللہ کے عذابات کا ذکر آئے رو پڑتی ہے بلکہ سی بخاری کے اندر آتا ہے قیامت والے دن بندہ ہاتھ اوپر کرے گا سورج کو لگے گا یہ سخت دن ہوگا لیکن کچھ لوگوں کو اللہ اپنے اپنا سایہ دے گا اپنا سایہ بخاری کی روایت ہے ان میں سے ایک آدمی راج زکر ذاکر اللہ خالین ففاظت جو تنہائی کے اندر بیٹھ کے ادھر اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر کے رو پڑے اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑتا ہے یہ قطرے اللہ کو اتنے محبوب ہیں اس کو اللہ قیامت والے دن اپنا سایہ دے گا اس لیے میرے محترم بھائیوں اس جہنم سے بچنے کے لیے بھی کچھ کر لو یہ چالیس پچاس ساٹھ سال زندگی کے لیے تو بہت کچھ کر رہے کچھ اس کے لیے بھی کر رو آج کل کوئی حوالات کے اندر بند ہو جائے نا جیل کے اندر چلا جائے بڑا دل گبرا جاتا ہے اگر کو کہتا ہے میری ساری جائیداد ان کو دے دو مجھے اس سے نکلا لو مجھے اس مصیبت سے نکلواؤ لیکن اس کے لیے ہم نے کیا, کیا ہے صحابہ نے کیا تھا ایک سیابی سو غلاموں کو خریدتے ہیں سو غلام مالک بنس رضی اللہ تعالی نے سو غلاموں کو خریدا اور سو اونٹ خریدے اور ان کو لے کر حج کے لیے مکہ کا سفر کیا مدینے سے آپ کے شہر میں مکہ میں آئے جب حج کے ارکان ادا کر رہے تھے نا عرفات کے میدان میں کھڑے ہو گئے اور اپنے سو غلاموں کو سو غلام کروڑوں کی اور سو اونٹ دو تین کروڑ کے حساب سے آج کے حساب سے اتنی قیمت خرچ کر کے جب آرفاگ کے میدان میں پہنچے نبی کریم علیہ السلط و السلام کا عظیم سے ابھی اپنے سو غلاموں کو لائن پہ کھڑا کر لیا اور اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا دیے الہ میرے سو غلام ہے الہ میں نے آج اپنے سو کے سو غلاموں کو آزاد کر دیے ہیں اللہ اس کے بدلے میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا صرف ایک چیز کا سوال کرتا ہوں اس کے بدلے تم مجھ اپنے ایک غلام کو جہنم سے آزاد کر دے اللہ اپنے ایک غلام کو جہنم سے آزاد کر دے یہ صحابہ کے کی کبیت ہے نبی کریم علیہ سلاد وسلام اپنے حجرے کے قریب پہنچے آپ کے حجرے سے رونے کی آواز آ رہی تھی نبی کریم علیہ سلاط وسلام گھبرائے ہوئے جلدی سے اندر داخل ہوئے امی ایشا رضی اللہ تعالی مسلے پہ بیٹھی ہے, رو رہی ہے برداشت نہیں ہوا اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا آقا پوچھتے ہیں ماں یوں کی کیا ایش. کیوں روتی ہو آج بھی عورتیں گھر کے اندر روتی ہیں. دنیا دنیاوی معاملات سے لیکن میری اور آپ کی ماں ایشا بھی گھر کے اندر رو رہی ہے آقا پوچھتے ایسا کیوں روتی ہو آقا ادھر بیٹھے بیٹھے زکر تارا تو, تو بیٹھے بیٹھے بس جہنم کی یاد آئی ہے تو میں نے رونا شروع کر دیا مجھ سے برداشت نہیں ہوا محبوب پیغمبر نے جہنم کا تذکرہ سنا اور آپ بھی داروں کی تار رو دیے آپ روتے ہوئے کہتے ہیں ایشا اتنا رو بھی شک کی, کی تھمراتن سید بخاری کے الفاظ ہے ایشا ہاں جہنم سے تو نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے ایشا جہنم سے بچنے کے لیے صدقہ خرات کیا کرو سدکا خراب امی ایشا کہاں سے کرتی آپ کو تو پتا تھا نا تین تین مہینے گزر جاتے ہیں آپ کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا آقا فرماتے ہیں ایشا ملو بھی سکی تمرہ را دن کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کیا کرو تیرے پاس کچھ نہیں ہے ایک کھجور ہے खजूर नहीं आधी खजूर है ना जहन्नम से बचने के लिए आधी खजूर कर दिया करो आधी खजूर भी तुझे निकले अपनी बेटी फातिमा के घर में पहुंचे दस्तक दी इजाजत ली अपनी बेटी के पास पहुंचे कहा वो बेटा फातिमा सलीनी में माशे थी दुनिया का माल जो तुझे चाहिए بیٹا جہنم سے تو نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے. حالانکہ یہ سیدہ فاطمہ وہ ہے جن کے بارے میں آقا کے پاس فرشتہ بشارت لے کے آیا تھا فاطمہ تو سیدہ آپ کی بیٹی فاطمہ کو اللہ نے جنتی اور کی سردار بنا دیے ان کو درس دے رہے ہیں بیٹا یہ نہ سوچنا میں پیغمبر کی بیٹی ہوں نہیں جہنم سے بچنے کے لیے مال کسرت کے ساتھ کیا کرو میرے محترم بھائیو بڑے سخت لمحات ہیں مرنے کے بعد کے بڑے سخت حالات ہیں بڑی سختیوں کا ہم نے سامنا کرنا ہے ہم تو اسی زندگی کی سوچ میں پڑ گئے اسی زندگی کی سوچ نے ہمیں وہ زندگی بھلا دی ہے نہیں نہیں کچھ کچھ وقت اس زندگی کے لیے بھی سوچا سمجھا کریں اللہ رب العزت سے جہنم کی آگ کی پناہ بھی مانگتے کریں اللہ رب العزت کو تو ہم انسانوں سے بڑا ہی پیار ہے بڑا پیار ہے آخری بات جس پہ بات ختم کریں گے نبی کریم علیہ سلاۃ وسلام فرماتے ہیں، نمازی آدمی ایماندار آدمی تین دفعہ اللہ کو کہہ دینا اللہ من النار، اللہم جرنی میں ننار اللہ اللہ جہنم سے مجھے بچا لے اللہ جہنم سے مجھے بچا لے اہنم سے, مجھے بچا لے، جہنم سے مجھے بچا لے۔ ایماندار آدمی تین دفعہ یہ دعا کرے تو اللہ کو اس کی دعا اتنی پسند آتی ہے یہ دعا اللہ جہنم کو سنا دیتا ہے ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے آقا فرماتے ہیں، پھر جہنم اللہ کے آگے سفارش کرتی ہے اے اللہ تیرا بندہ رو رو کے تجھ سے میری پناہ رہے. اے اللہ میں بھی تجھ سے سفارش کرتی ہوں اس اپنے بندے کو مجھ سے, دور لے جا. اس کو مجھ سے بچا لے. اللہ رب العزت کو تو اپنے بندے سے بڑا پیار ہے آقا فرماتے ہیں نا اللہ رب العزت کو تو اللہ منہادی سی الباری میں آتا ہے قیدی آئے ہوئے تھے ان کا بچہ باہر گرا ہوا تھا عمر فروق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس لے آئے کہا یہ بچہ کس کا ہے کہا یہ قیدیوں کا ہے قیدیوں میں سے ایک عورت نکلی دکھنے ہوئے اس کے بال اس کو ڈپٹے کی کوئی ہوش نہیں اور روتے چیختے چلاتے ہوئے کہہ رہی ہے ہاں ابنی ہاں ابنی لوگوں میرا بیٹا لوگوں میرا بیٹا گم ہو گیا لوگوں میرا بیٹا نبی علیہ السلام فرماتے عمر اس اس کا بیٹا ہوگا اس کو بلاؤ وہ اس اس کو کو کو لایا گیا اس کو بیٹا دیا جب بیٹے پکڑتی ہے اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے اور سسکیے لیتی ہوئی قیدیوں میں چلی گئی نبی علیہ السلام رحم دل منظر دیکھ کے زاروں کی تار رو پڑے آپ فرماتے ہو میرے ساتھیو گی نہیں آقا یہ بھلا اپنے اس پھول جیسے بیٹے کو جس سے اتنا پیار کرتی ہے اس کو جنڈم میں کیسے پھینکے گی آقا فرماتے اللہ ارحم گی میں نے آج ہی لوالا دیا ہاں میرے ساتھیوں جتنا اس ماں کو اپنے بیٹے سے پیار ہے نا اس سے کہیں زیادہ اللہ کو اپنے بندے سے پیار ہے اللہ بھی اپنے کسی بندے کو جہنم میں نہیں پھینکے گا فی جنہ میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی ساری امت جنت میں جائے گی اللہ من با ہاں وہ نہیں جائے گا جس نے کہا میں نے جنت میں جانا ہی نہیں جس نے انکار کر دیا نا کھوتی کہ میں نے جنت میں نہیں جانا آقا فرماتے ہیں وہ تو جہنم میں چلا جائے گا باقی میری ساری امت ہی جنت میں جائے گی صابا نے کہا میاں با یار اللہ اکا جنت میں جانے کا انکار کون کر سکتا ہے کہا من اتانی دخل الجنہ ومن اسانی فقد با جس نے میری فرما برداری کی وہ تو جنت میں چلا جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اپنے ذاتی زندگی کے شوبے میں بالوں کی کٹنگ کرنے لگا ہے میری فرمانی نہ کی لباس پہننے لگا ہے میری نافرمانی نہیں کی صبح اٹھا ہے میری نافرمانی جس نے نافرمانی نہیں کی وہ جنت میں جائے گا جس نے نافرمانی کی وہ نا فرمانی نہیں کر رہا بلکہ یہ کہہ رہا ہے اس کی تیاری کے لیے امال کرنے کی توحیقت فرمائے اپنی اولادوں کو دین کی طرف لگانے کی توحیقت فرمائے اللہ رب العزت ہمیں بھی دن رات کام کاج کے اندر جو اللہ کے عذابات جنت جہنم کو اپنی آخرت کو یاد کرنے کی تو ہی کتا فرمائے وکول کو اللہ علیہ